مدری چینل کے ناظرین سلسلہ حسن اسلام آپ ملادہ کر رہے ہیں آپ کو ایک مرتبہ پھر سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں آئیے نرود پاک کی فضیل سنتے ہیں نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہیں قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی عل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلا ہوں وسلام رسول اللہ اس سلسلے میں اسلام کی خوبیوں اور اسلامی تعلیمات کی جو روشنی ہے اس کو ہم عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اسلام کے محکم مدنی پھولوں سے ہم معطر و معمبر ہو کر اور اپنے دلوں کو اپنے گھروں کو اپنے معاشروں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تو سلسلہ حسن اس اسلام آپ اچھے اچھی کے ساتھ کی کیجیے آج کا موضوع بہت ہی اہم بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا ہے اگر یوں کہا جائے کہ یہ اسلام کی خوبیوں میں ایک بہترین خوبی ہے جس کو آج ہم لے کر چل رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ راستوں کے حقوق راستوں کا حق آج ہمارا موضوع ہے راستوں کا حق راستے جسے عام شاہراہے ہوتی ہیں سڑک ہوتی ہے اسی طرح ہمارے گلی محلوں کے جو راستے ہوتے ہیں یا یو کہیے کہ پلازا بنے ہوتے ہیں فلیٹس بنے ہوتے ہیں تو آنے جانے کے جو وہاں کے راستے ہیں سیڑیاں ہیں را... ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمارا اسلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے راستوں کے حق اب جب یہ بات ہم کہہ رہے ہیں تو بہت سارے ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ راستوں کا حق کیا ہو سکتا ہے کیا راستوں کے بھی کوئی حقوق ہے راستے بھی تو بندہ چلتا اپنی مرضی سے آ رہا ہے جا رہا ہے جس طرح چاہے گاڑی چلائے جس طرح چاہے چلے جس طرح جہاں چاہے رک جائے جہاں چاہے بیٹھ جائے اس میں کیا حقوق ہیں اور اس کے کیا آداب ہیں جی نہیں بلکہ اسلام نے اس کے بھی آداب بیان کیے ہمارا اسلام ہمیں اس بارے میں بھی رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں راستوں کے حقوق بیان کرتا ہے تو راستوں سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا مسلمانوں کے لیے آسانی کا سامان کرنا مسلمانوں کے لیے رحمت شفقت کا معاملہ کرنا یہ تمام چیزیں اس موضوع کے اندر شامل ہیں اب ہم غور کریں کہ راستے میں ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہمارے ساتھ بہت سارے لوگوں کا روزانہ آنا جانا ہوتا ہے ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں اور اپنے ذہن میں سوچتے بھی ہیں کہ یار یہ جو ہوا نا یہ صحیح نہیں ہے اگر یہ یہاں نہیں ہوتا تو بہت اچھا ہوتا اس کو کوئی ہٹا کر سائیڈ کر دیتا اس شے کو تو بہت اچھا ہوتا یہ ٹریفک جام نہ ہو جاتا اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو اس طرح کی تکلیف نہ ہوتی یہ ہمارے ذہنوں میں باتیں آتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہر عقل من آدمی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نہیں راستوں کے بھی کچھ حقوق ہیں راستے چلنے کے حوالے سے اور راستوں میں اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے رکنے کے حوالے سے اور دیگر جو معاملات ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں جن پر عمل کیا جائے گا ہمارا اسلام راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے اور اس پر پھر فضیلت بیان کرتا فضیلت کیسی ہے سنے اور جھمے چنانچہ حجی سے پاک میں ہے جنت میں لے جانے والے اعمال مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے المجینت العلمیہ نے اس پر کام کیا ہے عربی کتاب ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اس میں حدیث سے پاک ہے سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول پاک صاحب اللہ سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی راستے سے گزر رہا تھا تو اس نے اس راستے پر ایک کانٹے دار شاخ کو دیکھا تو اسے راستے سے ہٹا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص کا یہ عمل پسند آ گیا اسی کے سبب اس کی مغفرت فرما دی اب ذرا غور کریں یہ بات بظاہر بہت چھوٹی سی ہے کہ راستے سے کاٹے دار شاخ کو ہٹا دینا پتھر کو ہٹا دینا کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا کچرے کو سائٹ کر دینا وغیرہ وغیرہ ان کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں مگر یہ اچھی نیت کے ساتھ اگر کسی نے کیا مسلمانوں کے لیے آسانی مہیا کرنے کے لئے کیا تکلیف کو دور کرنے کے لئے کیا تو یہ اچھی نیت اس کے لیے مغفرت کا سبب بن گئی جیسا کہ حدیث پاک ابھی ہم نے سنی سلسلے میں شامل رہی ہے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا غلام الجین بھائی راستوں سے تکلیف دے چیز کو دور کرنے کے حوالے سے ایک حدیث پاک اور اس کی فضیلت میں نے یہاں ارض کی ہے تو آپ بھی کوئی حجیز پاک بیان فرمائیے کیونکہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ راستوں میں اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو اول تو ہٹانے کا ذہن نہیں ہوتا نا اچھا اب ہٹانے کا اگر ذہن بھی ہے تو مثال پتھر ہے تو کیا کرتے اس کے پاؤں سے اس کو ٹھوکر مار کے تھوڑا سا سائڈ کر دیتے تو اس سے وہ راستے سے بیچ سے تو ہٹ گیا دوسری طرف چلا گیا تو یہاں سے جانے والے کے لیے تکلیف ختم ہو گئی سائٹ سے جانے والے کے لیے تکلیف ہو گئی تو کیا ہی بہتر ہو کہ بندہ اٹھا کر اس کو ایسے مقام پر رکھ دے جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو تو راستوں سے تکلیف دے جی چیز کو دور کرنے کے لیے ہمارے آقا علیہ السلام کے فرامین کیا ہے اسلام نے اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے اور آپ نے بہت پیاری تمید باندھی ہے کہ جس طرح رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں گھر والوں کے حقوق ہوتے ہیں اسی طرح راستوں کے بھی حقوق ہیں راستوں کا بھی اپنا حق ہے اسی طرح معاشرت کو حسنے معاشرت کو یعنی زندگی میں جو انسان جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے رہنے سہنے کے زندگی گزارنے کے معاملات ہیں اسلام نے اس کو بھی کھل کر بیان فرمایا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انسان کا زندگی کے جس جس شعبے سے تعلق پڑتا ہے وہاں وہاں ہمیں اسلام کی تعلیمات اور اس کی رہنمائی نظر آتی ہے بس اور بس اسلام کا مقصود یہ ہے کہ ایک مسلمان باہر سے بھی صاف ستھرا ہو جائے اور اندر سے بھی صاف ستھرا ظاہر کو دا اسلام چمکانے والا ہے کیا باعت کی باعت ہمارے آقا کی تعلیمات میں سے ہیں تو سرکار علی سلاۃ وسلام نے اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی اور سرکار علیہ السلاط والسلام کی احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ راستے سے تکلیف دے شے کو دور کرنا اس کی ایک فضیلت تو آپ نے بیان کی ہے اسی طرح ایک روایت میں یہاں ذکر کرتا ہوں حضرت ابو برضا رضی اللہ تعالیٰ نو اور اس کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو نے بھی روایت کیا ہے یہ دونوں فرماتے ہیں کہ میں نے ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز کے بارے میں تعلیم دیجئے کہ میں اس سے نفع پاؤں کیا بات؟ اس سے نفع حاصل کروں سبحان اللہ تو سرکار علی سلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا بات؟ ان طریقین کیا مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دو سبحان اللہ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے تم نفع پاؤ گے اب نفع کیا ہوگا اگلی حدیث پاک میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے احیاء العلوم میں امام غزالی نے سہی مسلم شریف کی حدیث پاک کو نقل کیا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار علی سلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں اس شخص کو ٹہلتے ہوئے دیکھا جس نے دنیا میں مسلمانوں کے راستے سے اس درخت کو کاٹ دیا تھا جو مسلمانوں کی تکلیف کا باعث کیا بات ہے کیا بات اب آپ دیکھیے کتنا چھوٹا سا عمل ہے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت اطا فرما اللہ اللہ اور جنت, اللہ جنت اللہ اس کو ملتی ہے کہ جس کے گنا اللہ تعالیٰ معاف فرماتی فرما ہو جاتا ہے تعالیٰ راضی ہو جائے اسی طرح سرکار علی سلاۃ وسلام نے شاد فرمایا منظحظہ ان طریق المسلمین اشعی ان کہ جس نے مسلمان کے راستے سے تکلیف دے شے کو دور کیا हم. تکلیف دینے والی چیز کو ہٹایا اس, اس کو ختم کر دیا دور کر دیا حسنت تو اللہ تبارہ طبع کا بطالہ اس عمل کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی دا کیا دا. بات ہے فرمایا او جب بہل جنا اور جس, جس کے لیے اللہ تبارہ کا بطالہ ایک نیکی لکھ دے تو اللہ تبارہ کا تعالی اس کے بدلے میں جنت اس پر لازم کر اللہ, دے اللہ دے اکبر اللہ دیکھیے تکلیف کتنا چھوٹا سا عمل ہے نہ نمازوں کے بارے میں یا ذکر ہے زکوات کے بارے میں ذکر ہے اگرچہ یہ عمل اپنی جگہ ہے اور یہ بھی مغفرت کا سبب بن سکتے ہیں لیکن یہ ایک معمولی سا عمل ہے کہ مسلمان اہمیت نہیں دیتے جی بالکل جو بظاہر معمولی مغفرت کا سبب بنے تو وہ بہت زیادہ معمولی معمولی ہو نہیں سکتی تو یہ ایک چھوٹا عمل ہے بظاہر لیکن دیکھیں کہ اللہ تبارہ کا بطالیہ کی رحمت کے اس کے صدقے اللہ تبارہ کا بطالہ مغفرت فرما اور ہمیں واضح طور پہ اشاد فرما کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دیشے کو دور کیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں اور اس حدیث پاک کا فیضان ہم لوٹنے میں آسان طریقہ مدین چینل کے ناظرین دیکھے جنت میں جانے کا مغفرت پانے کا حدیث پاک میں بیان کر دیا گیا اور بلکہ بشارت دے دی گئی نا واقعہ بیان کر دیا گیا کہ ایک شخص کی بخشش ہو گئی اس لیے اس نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا ایک شخص کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا گیا اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تو اتنا آسان ہمارے جنت پہ جانے کا کاش کہ ہمارا دہن بن جائے اور ہم مسلمانوں کے لیے تکلیف دے چیزوں کو دور کرنے والے بن جائیں جہاں ہمیں لگے کہ یہ چیز تکلیف کا باعث بن سکتی ہے ہم اس کو دور کر دیں تاکہ ہمارے لیے وہ ثواب کا باعث بنے ایک طرف تو یہ ہے کہ تکلیف دے چیز کو دور کرنا یہ ثواب کا باعث ہے جنت کی بشارت ہے مغفرت کا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے درجات بلند فرماتا ہے نیکی عطا فرماتا ہے یہ ایک اپنی جگہ فضیلت کا معاملہ ہے مگر معاشرے میں راشد بھائی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ خام لوگوں کو تکلیف دینے کا سامان کرتے ہیں تو ایسے افراد کہ ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کیونکہ جب تک آپ ضد کو بیان نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو اصل سمجھ میں نہیں آئے گی ایک طرف تو ہم فضیلت بیان کریں تکلیف کو دور کر دیں تو جو لوگ خاموں خواہ تکلیف دینے کا باعث بنتے ہیں بلکہ تکلیف دینے کا سامان کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے جو کسی کو بھی تکلیف دیں اس کے لیے کیا واحد ہے دیکھیں اسلام ایسا پیارا مذہب ہے کہ جس مذہب کے اندر اپنے ماننے والوں کے بھی حقوق کا خیال رکھا گیا دیکھو ہے اور جو اسلام کو نہیں ماننے والے ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا نہ صرف انسانوں کے حقوق کا خیال ہے بلکہ جانوروں کے حقوق کا بھی خیال ہے بے شک جس راستے سے آپ گزرتے ہیں اس راستے کے حقوق کا بھی آپ سے خیال, بات خیال بات کرنا ہے آپ جس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں آپ کو اس کے حقوق کا بھی خیال کرنا اللہ ہے اللہ ہے. نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل المسلم اللمسلم حرام الدم و مالح و اردہ صحیح مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے ٹھیک اس کا احترام کرنا ہر مسلمان پر لازم ادا ضروری ہے ایک اور مقام پر الموجم السد کی حدیث سے پاک ہے اشارت فرمایا من آزا مسلما فقد آزانی ومن آزانی فقد آزاللہ استغفراللہ جس نے کسی مسلمان کو عذیب دی اس نے مجھے عذیب دی اور جس نے مجھے عذیب دی اس نے اللہ کو عذیب دی اور جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیب دینے والے ہیں ان کے بارے میں رب کائنات قرآن مجید برہانی رشید میں فرماتا ہے ان اللہین یقون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وآہد لہم عذاب مہینہ فرمائے بے شک وہ لوگ جو ازیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی دنیا میں اور آخرت میں لانت ہے اللہ نے ان پر اللہ لانت, لانت کی اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے اللہ ایک حدیث پاک میں ہے نبی پاک علیہ سلاط والسلام نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی جی یا دھوکہ دیا فرمایا وہ ملعون ہے لانتی ہے اللہ اکبر ذرا غور کیجئے کہ جو مسلمان کو ازیت دینے والا ہے اس بندے کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ لانتی ہے قرآن کریم میں بھی احادیث تجیبات میں بھی اور جس بندے پر لانت ہو لانت کا مطلب کیا ہوتا ہے لانت کا مطلب ہوتا ہے علماء فرماتے ہیں رحمت سے دوری جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے hmm. نبی پاک علیہ الصلاۃ و اسے نظروں سے گرا دیں اس بندے کا کیا بنے گا Allah. دنیا میں بھی ذلیل خوار ہوگا آخر میں بھی ذلیل و خار ہوگا محسن بھائی مسلمان کو ازیت دینے کا ایک کتنا بڑا نقصان یہ ہے بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ شرح صدور میں امام جلال الدو سید اللہ نقل فرماتے ہیں کہ hmm. اس بندے کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا اللہ حکبر مسلمان کو اذیت دیتا ہے اب ازیت ہی یعنی تر... وعید ایتر! والی بات ہے کہ ایمان پری خاتمان پر مطلب اس کا ایک خوف ہے کہ شاید اس کا ایمان پری خاتمہ نہ ہو اللہ سے ڈرنا چاہیے اچھا عذیت انسان جو دیتا ہے عموماً یا تو زبان سے دیتا ہے اور زیادہ ازیت زبان ہی سے دی جاتی یا پھر اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے اور اسلام ایسا پیارا مذہب ہے اللہ جس نے اپنے ماننے والوں کی کیسی عمدہ تعلیم فرمات بخاری شریف کے عدی سے پاک ہے فرمایا المسلمسان بات مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان فلاح رہے تو آپ کے ہاتھوں سے آپ کی زبان سے اور آپ کے دل سے بھی بدگمانی کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کی بھلائی کی خیر خاہیانانی کو پیدا کر رہے ہیں بد گمانی اپنے دل میں پیدا نہ کریں امام غزالی رحمت اللہ نے یا میں گمانی کے حرام ہونے کی ایک وجہ یہ لکھی فرمائے کے رازوں پر خبردار ہونا یہ رب کی شان ہے بندے کی شان ہے کہ بندہ کسی کے بارے میں اس طرح کا کلام کرے تو مسلمان کو ہر طرح سے عزیت سے بچانا ہے اور غیر مین کے جو بھی ہیں مثال طور پر جانور ہیں راج ہیں ہر ایک کو اپنے ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی اسلام نے اس بات کی ممانت کی ہے دیکھیں کے ناظرین ایک طرف ہے تکلیف کو دور کرنے کی فضیلت اور دوسری طرف ہے تکلیف کا باعث بننے پر وعید اور عذاب اور اس کی مذمت اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں کے لیے راحت سامانی کا سبب بن رہے ہیں یا ایزا رسانی کا سبب بن رہے ہیں ہمارا کام ہمارا معاملہ ہمارا انداز یہ لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بن رہا ہے یا لوگوں کے لئے آسانی کا سبب بن رہا ہے اس کی بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے مثال کے طور پر راستوں کو بند کرنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے پھر اسی طرح باجے بجانا یہ یقیناً تکلیف کا باعث ہے ایک تو ناجائز ہے موسیقی دوسرا یہ کہ ساتھ میں لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں ہیں جو انشاءاللہ ہم سلسلے میں عرض بھی کریں گے جو تکلیف کا باعث بنتی ہے اور ان کو دور کرنے کی فضیلت بھی ہے آئیے ایک کال لیتے ہیں جی آپ راستے سے تکلیف دہ شے کو دور کرنے کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ راستے میں جو ہے کیلے کی چھلکے یا جوس کے ڈبے وغیرہ کو پھینک دیتے ہیں جس سے آنے جانے والوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تو اس کے بارے میں بھی آپ کچھ ارشاد فرما دیتے بڑی مہربانی ہوگی اللہ آمین آمین آپ نے بہت اچھی رہنمائی کی اور بہت پیارا سوال کیا کہ ہم جو ہے یہاں راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کرنے کی بات ہیں بعض لوگوں کی عادت ہے کیلا کھایا اب ایک درجن کیلے کھائے تو ایک درجن کیلوں کے چھلکے بھی وہی راستے میں پھینک دیے ہوں گے اور اگر جوس کا ڈبہ پیا ہے گاڑی میں جا رہے ہیں تو وہ جوس کا ڈبہ باہر پھینک دیا ہے یقیناً یہ تکلیف کا باعث بنتا ہے اور اس سے انسان کو جو ہے جب وہ خود تکلیف اس کو اٹھاتا تو احساس ہوتا ہے کہ یار واقعی تکلیف کا باعث ہے بھائی کیلے کے چھلکے پر جب پاؤں پڑتا ہے تو بساؤ کا بندہ پسل جاتا ہے اچھا اب جوس کا ڈبا ہے اب مثال کے طور پر وہ جا رہا ہے بے دہانی میں جوس کے ڈبے پر پھلا ہوا ہوتا ہے اس پر پاؤں پڑا اور ایک دم وہ اس سے آواز آئی پھٹنے کی تو بندہ چونک جاتا ہے یہ کیا ہو گیا کوئی پٹاخہ پڑ گیا تو چپلوں اچھا سے بساؤ کا کچھ جوس رہ بھی جاتا ہے جو اچھل کر کپڑوں کو بھی خراب کرتا ہے تو یہ بھی تکلیف کا باعث بنتا ہے نا بالکل بہت تکلیف یہ سارے وہ افعال ہیں اور کچھ طرح کے اعمال ہیں کہ جن سے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے اس پر وہی وعید ہے کہ مسلمان کو تکلیف دینے کے بارے میں جو ہمارے راشد بھائی نے اشاعت فرمائی ہے جو ہمیں سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے اور یہی آپ کی والی بات میں ایڈ کروں گا کہ ظاہر سی بات ہے اگر خود کے ساتھ ایسا ہو تو پھر پتا چلتا ہے کہ یار میرے ساتھ کیا ہو گیا پھر دل سے جو ہے اس طرح کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ میں فنا جگہ تھا میرے ساتھ ایسا ہو گیا آپ جناب کہیں سے جا رہے ہیں بس برابر سے گزری بس اس میں پیسنجر بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے منہ سے منہ سے اپنا تھوک پھینکا جو سارے آپ کے کپڑوں کو اس نے رنگین کر دیا تو اب یہ تکلیف دینے والی چیزیں ہیں تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے یہاں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے راستوں کا حق تو آپ کے سوال کرنے سے قبل ہی میں کچھ یہاں بیان کرنے کی کوشش کروں ہم گا ہم کہ راستوں کا کیا حق ہے ٹھیک ہے اور یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ یہ راستوں کے بھی حقوق جیسا کہ آپ نے الٹدا میں بیان فرمایا تو دیکھیں سرکار علی سلاط وسلام نے اپنے صحابہ کرام سے رشاعت فرمایا کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو صحیح عام راستے میں چوکوں پر چوپالے جو عموماً ہمارے معاشرے میں لگائی جاتی ہیں وہ تو پاکیزہ دور تھا ہماری تعلیم کے لیے سرکار علی سلاط وسلام نے صابئی کرام سے ارشاد فرمایا کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو صحیح تو بعض لوگوں نے کی یا رسول اللہ ہم کو وہاں بیٹھنے کے سوا چارہ نہیں ہے ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں ایک دوسرے کا حال احوال لیتے ہیں تو پھر فرمایا کہ اگر بیٹھے بغیر نہ مانو تو راستے کو اس کا حق دو اچھا راستے کو اس کا حق دو عرض کی یا رسول اللہ راستے کا کیا حق ہے تو سرکار علی سلاۃ والسلام نے یہاں پانچ باتوں کو ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے راستوں کو ان کا حق دو تو ارشاد فرمایا کہ نگاہیں نیچی رکھنا اور تکلیف دے چیز کو دور کرنا اللہ سلام کا جواب دینا اور اچھائیوں کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ راستے کا حق ہے واہ مطلب یہ مفتی صاحب اس حدیث پاک کی تشریح اس طرح ذکر فرماتے ہیں کہ جو سرکار علی سلاسلام نے منع فرمایا کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو تو اس لیے منع فرمایا کہ کیونکہ راستے سے اجنبی عورتوں کا گزر ہوتا ہے مرچوں کا گزر ہوتا ہے مال بردار سواریاں وہاں سے گزرتی ہیں تو عورتوں کا اجنبی عورتوں کا بھی گزر ہوتا ہے تو شدید اندے ایسا اچھا ہے بد نگاہی کا صحیح اور اگر راستے میں بیٹھنا ہی ہے جیسا کہ ابھی حدیث پاک میں ذکر ہوا کہ اگر نہ مانو تو ان پانچ چیزوں کو لازم پکڑ لو فرمایا کے نگاہیں نیچے رکھو اپنی نگاہ کی حفاظت اپنی نگاہ کی حفاظت کرو تاکہ اجنبی عورتوں پر نظر نہ پڑے نمبر ایک نمبر دو راستے سے کانٹا پتھر اینٹ وغیرہ دور کر دو تاکہ ٹھوکر نہ لگے کاٹا پاؤں گے نہ چوبے صحیح نمبر تین راستے میں جو گزرتا ہو اور تمہیں سلام کرے تم اس کے سلام کا جواب کیا بات ہے اور پہل تم کرو سلام کوئی پہل کرتا ہے سلام میں تو اس کو زیادہ سوال ہے بالکل نمبر چار یہ کہ اگر راستے میں کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھو تو اسے منائی سے منا کر اللہ اکبر اور نمبر پانچ یہ کہ اچھائی کا حکم کرو نیکی کا حکم کرو یہ تو تھا آدی پاک اور اس کی تشریح ٹھیک ہے اب آپ دیکھیے کہ یہ بازار میں بیٹھنے سے ابتدان منع کیا گیا کہ بازار میں بیٹھنے سے بچو اور راستے میں عام راستے میں بیٹھنے سے بچو کیونکہ یہ یہ اندیشے ہیں لیکن اگر تمہیں بیٹھنا ہی بیٹھے بغیر چارہ نہیں ہے تو ان پانچ چیزوں کو اپنے اوپر لازم لازم کر لو یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اب تمہارا راستے میں بیٹھنا بھی عبادت بن جائے گا یعنی یہ تمہارے لیے جو ہے ثواب کا باعث بن سکتا ہے جبکہ تم ان چیزوں کا اہتمام کر میاں مفتی صاحب نے ایک بہت پیارا جملہ لکھا آپ فرماتے ہیں کہ یہ راستے میں بیٹھنے والے جو پانچ چیزوں کو اپنا لیں گے سلام کا جواب دینا ہے نگاہ نیجیو کے لیے چیز کو دور کرنا ہے نیکی کی دعوت دینی ہے برائی سے منع کرنا ہے کہ ان کا بیٹھنا یہ عبادت چلائے گا تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات وہ تعلیمات ہیں ہمارے اسلام کا حسن ایسا ہے اور اسلام کی وہ تعلیمات ہیں کہ جو گناہ کو بھی ثواب بنا دیںل مفتی صاحب نے جملہ لکھا ہے یہ اگرچہ گناہ کا باعث ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شدید اندیشہ ہے بد کا لیکن اگر کوئی اس نیت سے بیٹھتا ہے تو اب یہ ثواب ہے ابھی اپنا پر جب ثواب کی نیت اور شریعت کی پاسداری ہوگی تو ثواب بن جائے یہ تو تھی حدیث پاک اور اس کی تشریح اب ہم اپنے معاشرے پر غور کر رہے کہ آیا ہم جو راستوں میں بیٹھتے ہیں یا چوکوں پر جو بیٹھتے ہیں کیا وہ شریعت کی پاسداری کرتے ہیں اب اس پر تو اگر کلام کرنے جائیں گے تو اس پر بہت سارے مواد ہے موضوع ہے جو انشاءاللہ شاء آپ سے بھی لیں گے راشد بھائی سے بھی لیں گے کہ راستوں میں جو ہمارے یہاں آج کل بیٹھتے ہیں اس کا انداز کیا اور یہ کیا شریعت شرعن درست ہے اور ہمارا انداز جو ہوتا ہے اس میں ہم کیا ثواب کما سکتے ہیں اس سے پہلے راشد بھائی ابھی جیسے راستوں میں تکلیف دہ چیزوں کے بارے میں بات کر رہے تھے راستوں کے حق تو آپ بیان کریں گے ساحل کا بھی سوال تھا مگر یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہم راستے میں جا رہے ہیں آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا روڈ پر ہیں اور ٹریفک تھوڑا سا ہے جب سمجھے کہ ٹریفک کچھ روانی سے نہیں چل رہا جام ہے پیچھے ایمبولنس آ گئی ٹھیک ہے اور آگ بجانے والے گاڑی جو آ ادارہ آ گیا اب وہ بےچارے پیچھے ہارن پہ ہارن دے رہے ہوتے لوگ اب ان سے ان کے آگے سے گاڑی کو نہیں ہٹاتے بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ آگے جگہ ہی نہیں ہوتی مگر بعض اوقات جگہ ہوتی ہے اس کے باوجود ان کے آگے آگے ہی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ بھی اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتا بالکل یہ بھی ایک تکلیف کا باعث ہے یوں سمجھیے کہ تکلیف دینے کے نئے نئے انداز ہیں مختلف انداز ہیں اب تکلیف مختلف چیزوں کو مختلف لوگوں کو مختلف شخصیات کو انسان اپنے انداز سے اپنے کردار سے اپنی گفتار سے دیتا ہے ٹھیک ہے اس میں سے ایک آپ نے توجہ دلائی کہ پیچھے ایمبولنس ہیں اور وہ بار بار ہارن بھی بجا رہے ہیں اور سامنے سے کوئی بندہ ہٹنے کا نام اس نہیں اس میں یہ بھی پہلو لے لیں کہ بسا اوقات ایمبولینس والے بھی خام و خام میں ہارن بجا رہے میں ہیں میں یہی بات کرنے جا رہا تھا آگے کہ بسا اوقات یہ چیز بھی ہوتی ہے یہ خالی ہے صحیح صح صح. یہ خالی ہے کوئی مسئلہ نہیں وہ بار بار ہارن پر ہارن بجاتے جا رہے ہیں اچھا ایک تو یہ تکلیف اسی طرح چلے یہ تو ایک ایمبولینس اور کی ایک عادت بھی ہوتی ہے اوقات لیکن اس بندے کو کیا مسئلہ ہے جس کو پتہ ہے کہ سامنے ٹریفک جام ہے <متصفح> سامنے کوئی آگے نہیں گاڑی جا رہی اور یہ بار بار ہارن پر ہارن پر جائے جا رہا ہے یہ ایمبولنس کے علاوہ بات ایمبولنس کے علاوہ بات کر رہا ہوں کتنی تکلیف کا بات صرف ہارن بجا رہا ہے بلکہ اب بساؤ کا گاڑیاں بھی گاڑیاں بھی بکرا ہوتا ہے اور جانے اچھا مزے کی کیا مطلب تکلیف کی بات یہ کہ اپنے کے شیشے بند ہوں گے خود یہ ایک حضرت کار کے اندر ہوں گے گاڑی کے اندر اس کو نہیں پتا باہر کیا ہے اب یہ اندر سے ہی ان کے اول پھول بکرے ہوں گے جناب گالیاں نکال رہے ہوں گے کسی کو نہیں سن رہا صرف اپنی ذات کو اپنی گالیاں سن رہی ہیں ایک تو یہ اور دوسرا ہارن بجا کر تکلیف دوسروں کو تکلیف اچھا اسی طرح ایک تکلیف کا یہ بھی ہوتا ہے کہ تکلیف دینے کے انداز میں مختلف کرنے لگا ہوں ایک یہ کہ جب کوئی بندہ پان منہ میں لے کر یا گٹکا منہ میں لے کر جب آپ سے بات کرتا ہے ایک نفیس آدمی کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت تکلیف کا باعث ایک تو اس کے گندے گندے دانت کی نمائش ہو رہی ہوتی ہے اس کو دیکھنا اچھا دوسرا یہ کہ جب بات کرنے کے دوران اس کے منہ سے جو ذرات نکل کر آپ کے بالکٹ منہ پر آ رہے ہوتے ہیں کپڑوں بنا وا آپ کے کپڑوں پر آ رہے ہوتے ہیں یہ تکلیف کا باعث پھر منہ سے ایسے بندوں کے منہ سے بدبو بھی آتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی تکلیف کا باعث اچھا ایسے ہی لوگ مسجد میں چلے جاتے ہیں مسجد میں جانا باعث سعادت ہے لیکن گندے میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ منہ میں بدبو, بدبو منہ میں بدبو ہو یا جسم میں ہو یا خاص طور پر گرمی کے دنوں میں پسینے سے بدبو آ رہی ہوتی ہے یا اچھا بال کا جس طرح لوگ اپنے جوتے اتارتے ہیں تو ان کے پاؤں سے بڑی جی بدبو آتی ہے اسی طرح جب مسجد میں جاتے ہیں روزوں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے مسجد میں جاتے ہیں اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف جی نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ایک یہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں اچھا اسی طرح تکلیف دینے کا ایک جدید انداز وہ کیا ہے آپ کی بغیر اجازت کے لوگ دھڑا دڑ آپ کو واٹس اپ کو کر رہے ہوں گے آپ کو میسج کر رہے ہوں گے آپ سے پوچھے بغیر گروپ میں آپ کو ایڈ کر لیں گے اچھا آپ کو براڈ کاسٹ لسٹ میں شامل کر کے آپ کو میسج اور واٹس ایپ آ رہے ہوں گے آپ پریشان یار ہو کیا گیا اچھا اور ایک تو ہے کہ اسلامی میسج اسلامی میسج بھی بغیر کسی کی اجازت ہے سیکھی ایک یہ بھی مسئلہ لیکن گناہوں بھرے فس کے اور نہ جانے کیا کیا الٹی سیدھی باتیں وہ آپ کے موبائل پر آ رہی ہوتی ہیں یہ स... تکلیف کا باعث راستے میں جیسے پان گڑک آپ نے کہا تو آپ راستے میں تکلیف دے یہ اس وقت سبب بن جاتا ہے جب ایک شخص بس میں سوار ہے اسکوٹر پر سوار ہے اور وہ پان کی پک جب مارتا ہے یعنی جب وہ کلّی کرتا ہے تھوکتا ہے تو وہ ہوا کے ذریعے پیچھے آنے والوں کے کپڑوں کو لال کرتی ہے دیوار اس کی گاڑی کو کسی کی خراب کرتی ہے اسی طرح اور بہت سارے لوگوں کے لیے تکلیف کا وایسے یہ بھی ہوتا ہے بہادر ان کے بس میں جا رہے ہوتے ہیں کیلے کھا رہے ہیں جی اب کیلا کھایا چھلکا باہر صحیح اب کوئی بزرگ آ رہے ہوں جی جی بزرگ بیچارے پاؤں آیا اس کا مسئلہ کوئی بھی اچھا اس طرح اسٹیشن پر خاص طور پر ایسے معاملات ہوتے ہیں اب ٹرین میں سفر آپ کو بھی تجربہ ہوا ہے کہ ٹرین اگر ان کے اسٹیشن پر ہیں وہاں پر بھی لوگ کیلے کھائے پھینک دیے یعنی تھوڑا سا جب گاڑی آئے تو سب بھاگے اگر تصور کریں گاڑی آئی بھاگ رہے ہیں اگر اس وقت وہ پھسلا اور ٹرین کے نیچے چلا جائے اللہ اللہ اس کی حالت کیا بالکل اس طرح کے یو سمجھے کہ یہ اس, اس طرح کی تکلیف کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو فسلا ہو صحیح بالکل جس کو تجربہ ہوا ہو جو خاص طور پر ایسے معاملہ تھا نا تو پھر وہی جانتا ہے ایسا اس طرح راستے کے حقوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں گلی محلے کے اندر خاص طور پر گھر والے بھی بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے پیمپر ہیں یا اس طرح کی اور چیزیں باہر پھینک دیں یہ بھی تکلیف کا باعث صحیح. اپنے گھر سے پانی نکال کر رستے میں ڈال دیا تنکی کا پانی باہر تنکی کا رہا پانی گھر کو دھویا فرش دھو کر باہر ڈال دیا پانی اب یہ نہیں پتا باہر والوں کو تکلیف کتنی ہے جانوروں ہے کو بھی تکلیف انسانوں کو بھی تکلیف کسی کا پاؤں آیا پاؤں کی وجہ سے چھینکے آپ کپڑوں پر آئیں گے اچھا خاص طور پر جو نمازی ہے جی نمازی کے لیے آنے جانے والوں کی تکلیف ہوتی ہے تو اس طرح بہت سارے انداز ہوتے ہیں تکلیف پہنچانے کے جب وہ بساؤ کا ذہن یہ ہوتا ہے وہ تکلیف نہیں پہنچا رہا ہوتا اپنے طور پر مگر وہ تکلیف کا باعث بن رہے اصل میں ہوتا یہ کہ انسان کو پتا نہیں چلتا ایک تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں وہ اندازہ ہوتا ہو ہے کہ جب وہ خود اس تکلیف میں ابتلا ہو ورنہ وہی سمجھ رہا تھا یار میرے گھر سے پانی گیا کیا نقصان ہے کیا میرے گھر کے سامنے تو گیا اس طرح کی بہت ساری چیزیں تو تکلیف آپ میں صحیح عرض کروں نا تکلیف دینے کو تکلیف دینا سمجھا ہی نہیں جاتا صحیح اب مثال کے طور پہ ایک پھل فروٹ بیچنے والا ہے اب وہ بیج راستے میں آ کے اپنے فروٹ بیچ رہا ہے بالکل بیج راستے میں کھڑو کے سبزیاں بیچ رہا ہے ادھر پوری لائن لگی ٹریفک کی اس میں کوئی ہی نہیں ہے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ خدا نخواستہ کوئی ٹریفک حادثہ ہو گیا اب گزرنے والے بلا وجہ میں روک روک کر تماشا دیکھیں اس کو تماشا دیکھیں گے پیچھے لمبی لائن لگ گئی اب وہاں پہ پڈے شروع ہو گئے ٹریفک ہارن ایک دوسرے کو دے رہے ہیں وہاں پر ان کی مو ماری پھر پٹ شروع ہو گئے اسی طرح پارکنگ آپ جائیں آدھے آدھے بلکہ آدھے سے زیادہ روڈ پارکنگ میں خاص طور پہ شادی ہالس کے سامنے مالز کے سامنے مارکیٹس کے سامنے جو یہ پارکنگ ایریا جو پارکنگ نہیں ہوتی وہاں پہ لوگ اس طرح پارکنگ کر دیتے ہیں کہ آنے جانے والوں کو آنے جانے ہمارا روڈ ہے ہم بند کریں ہم کھولیں ہم اس کے مالک ہیں گزرنے والوں میں دوسروں کی دکان کے سامنے گاڑی کھڑی کرتی ہے گزرنے والوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں ایمبولینس بھی ہوتی ہے بعض اوقات پھنس جاتی ہے ہارٹ پیشنٹ بھی ہوتے ہیں مریض ہوتے ہیں جو زیادہ دیر سفر نہیں کر سکتے یا برداشت نہیں کر سکتے تو ہمیں سوچنا چاہیے آپ نے مثال دی شادیوں کی عموماً ایسا ادھر راستے بند کر تو تو یہ دا سارے دا راستے دا کے حقوق ہیں سرکار علی سلاۃ السلام نے سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع کیا ہے بات ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرما دیا اس کو دیکھ لیں کہ کیا ہم جب بیٹھتے ہیں بیٹھک لگاتے ہیں بد سے بچتے ہیں اب راستوں میں بیٹھنے والا بد سے بچ جائے بہت مشکل کام ہے جی اب سے وہی بچ سکے گا جس کے دل کے اندر خدا ہوگا اور پھر کیا جو راستے میں بیٹھتا ہے جو اس کے سامنے برا کام ہو رہا ہے کیا وہ اس برے کام سے باوجود قدرت دوسرے کو روکنے کی کوشش کرتا ہے یا کہ تماشائی بنتا ہے اور اس میں اس برے کام کی رونق میں اضافے کا سبب بنتا ہے ہمارے موشن میں اسی طرح کا ہے پھر کیا نیکی کی دعوت دیتا ہے کیا پھر راستے کے اس سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹاتا ہے یا پھر خود تکلیف کا باعث بن رہا ہوتا ہے اب دیکھیں حجیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشار حضرت سعیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ سرکار علی وقع علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے تین سو ساٹھ جوڑ ہیں لہٰذا جس نے تین سو ساٹھ مرتبہ اللہ وق پر لہٰ سبحان اللہ اور استفل اللہ کہا اور مسلمانوں کے راستے سے پتھر کاٹا یا ہڈی ہٹا دی اور نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا اس دن خود کو جہنم سے نجات دلا کر رات گزارے گا سبحان اللہ اتنی پیاری فضیلت ہے سبحان اللہ جہاں پہ تسبیح کی ذکر کا ذکر ہے اللہ کے ذکر کو بیان کیا گیا وہاں راستے سے کانٹے کو ہڈی کو پتھر کو معمولی چیزیں ہیں جن کو ہٹا کر لوگوں کے لیے راحت کا سامان بننے کو بھی صدقہ کہا گیا اور جہنم سے آزادی کا ایک ذریعہ بھی بتایا گیا ہے تو کیا ہماری یہ راستوں میں بیٹھکیں یا ہماری چوراہوں پہ بیٹھکیں یا ہماری چبوترا کانفرنس ہے جو ہماری ہوتی ہے یا جو ہم چائے کی چسکے لینے کے لیے ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں تو کیا یہ ساری ان چیزوں کے دائرے میں ہوتی ہے جو ہمیں عجیب پاک میں بیان کیا گیا اگر نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو علم دین سیکھنے کے بعد اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں اور اپنی صحبت اور اپنی بیٹھک پر غور کریں ساتھ ہی میں یہاں پر یہ بھی ارض کروں گا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں غلام الدین بھائی تو اب راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانی ہے مثال پتھر پڑا ہوا ہے پتھر اٹھا کر سائڈ میں رکھ دیا ٹھیک ہے کانٹا پڑا ہوا ہے یا کانٹے دار شاخ ہے اس کو ہٹا کر سائیڈ میں رکھ دیا اچھا بسا اوقات یہ ہوتا ہے مکان بن رہے ہوتے ہیں شیٹرنگ کا سامان ہوتا ہے وہ راستے میں رکھا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ضرورت کے تحت کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے پھر اندر چلا جاتا ہے اس میں جو کیلے ہوتی ہیں یا وہ جو ٹھوکنے کے بعد کچھ کیلے ضائع ہو جاتی ہیں وہ راستے میں پھیل جاتی ہیں اور وہ لوگوں کے ٹائر کے ضائع ہونے کا سوراخ ہونے کا اور اس میں بےچارے کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے اس تکلیف کو کیسے دور کریں حضور آپ اتنی چھوٹی باریک باریک چیزوں کی طرف تو یہ بہت رہے باریک نہیں حضور یہ بڑا مسئلہ ہے لیکن جس کے جس توجہ جس کو ہی دیر نہیں ہو رہی ہے نا آفس جانے میں توجہ ہی نہیں ہے اس کے لیے تو بالکل باریک باریک آپ دکھانے کی کہہ رہے ہیں یہاں تو روڈ کھود کے بالکل پائپ لائن ڈالنے کے لیے روڈ کھودا اور اس طرح چھوڑ کر چلے گا جس کی ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہے تو وہ میں ہی بڑا ہو جائے بوڑا ہو جائے پھر جم پہ ہمارے یہاں اس طرح بنائی جاتی ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے موٹ کی کوہان نما جمپے ہوتی ہیں پھر اگر کسی کا مکان بن رہا ہوتا ہے ملبہ سامنے پورے روڈ پہ بکھرا ہوا ہوتا ہے کسی کو توجہ نہیں ہوتی تو है है है واقعی یقینا یہ سب تکلیف کا باعث ہیں اور جو کے چلانے والے ہوتے ہیں ان کے لیے تو زیادہ تکلیف کا باعث ہے کہ کیل ٹائر میں لگے گی اٹھائے پنچر ہو گیا معذرت کو منقطع کر رہا ہوں آپ کی طرف چلتا ہوں جی کال دیجیے گا شوکت حسین اختاری عرب کر رہا ہوں مدینہ پل اولیا ملتان شریف الحمدللہ مدنی چینل کا یہ بڑا پیارا سلسلہ ہے اس میں ہماری تربیت کے بے شمار مدنی کھل ہیں اور ہماری توجہ نہیں ہوتی بالوقات راستے کے حقوق کے بارے میں صبح میں تیاری کر کے اپنے گھر سے نکلا اور کام پر جا رہا تھا تو میرے قریب سے ایک موٹر سائیکل گزری جو نارمل سپیڈ میں تھی تھی زیادہ سپیڈ میں بھی نہیں تھی اور اچانک جیسے وہ میرے قریب سے گزری تو میرے کپڑوں پر چھینٹے پڑے جو سارے کپڑے خراب ہو گئے جب میں نے غور کیا تو ایک شاپر میں کوئی لیکوڈ چیز تھی اور اس کے اوپر سے موٹر سائیکل کا ٹائر گزرا اور وہ میرے سارے کپڑوں کو خراب کر گیا میں گھر سے چل ہی قدم کے فاصلے پر تھا میں وہاں سے واپس پلٹا اور راستے میں میں سوچنا رہا تھا کہ ان میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اپنے گھر کا کوڑا اس طرح کی خراب چیزیں راستے میں کبھی نہیں پھینکوں گا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو تو ہمیں اس طرح توجہ کرنی چاہیے اللہ بھلا کرے مدنی چینل کا جو ہماری تربیت کر رہا ہے اللہ احسان مزید احسان رکھنے آتا فرمائے جزاک اللہ خیر السلام علی علیکم, علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ, ماشاء اللہ آپ کا ذہن بنا بہت اچھی بات ہے اس طرح ہم سب کا ذہن بننا چاہیے کہ ہم اپنے طور پر تکلیف دے چیز کو دور کریں گے تو لوگوں کے لیے راحت کا سامان ہوگا جیسے کہ آپ نے بتایا ہے آپ کا تجربہ ہوا کہ وہ ایک شوپر میں کچھ چیز بھری ہوئی تھی جس پر ٹائر پڑا اور آپ کے کپڑے خراب ہو گئے یہ تو ایک اتفاق کی بات تھی نا یہاں تو بعض اوقات جان بوجھ کر جو ہے وہ بس سے منہ باہر نکال کر جو تھوک رہے ہوتے ہیں لوگ بھی ہوں گے پان سن سن سن رہے ہوں گے جی جی جی جی اور وہ دانت نکال رہے ہوں گے بول گے یہ تو میرے جی ساتھ, جی ساتھ جی ہوا تھا میں آپ کو ارض کروں کہ میں جامعہ جا رہا تھا جامعہ انہوں نے اپنا تجربہ سنا ہے تو میں اپنا تجربہ سنا جامع المدینا تو جامع المدینہ میں جا رہا تھا جہاں میں تدریس کرواتا ہوں الحمدللہ تو وہاں میں بائک پر تھا اب وہ پانی جمع تھا جو سیوریج وغیرہ کا پانی ہوتا ہے پانی جمع تھا ایک کار آئی فراڈے بھرتی اب وہ موصوف تو کار میں بیٹھے ہوئے تھے <laughs> ان کو تو کوئی تکلیف نہیں بالکل پیک تھی کار اب وہ ایسے فراڈے بھرتے ہوئے کار گئی اس کے پانی کے چھیٹے اڑے اور سارے میرے کپڑوں <laughs> اللہ اللہ اب تو اس طرح بھی یہ تکلیف کا کتنا بڑا <laughs> بل پھر میں دوبارہ واپس گیا نہایا پھر کپڑے پہنے پھر دوبارہ جامع گیا, گیا تاخیر بھی تاخیر کا شکار ہوا تو یہ بھی مطلب بہت ساری تجرباتی شخصیت مدنی چینل پر اس وقت بیٹھی بھی ہوں گی سن ही? رہی ہوں گی جو اس تجربے سے گزری ہوں گی ही? تو ہمیں جس طرح ماشاءاللہ یہ ساحل محترم انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا پھر اچھی نیت بنائی تو ہمیں بھی یہ نیت بنانی چاہیے ایک فرد سے معاشرہ بنتا ہے نا ہمیں بھی یہ نیت کرنی چاہیے کہ یار میں بھی آج سے اپنا کوڑا جو ہے کسی پڑوسی کے آگے نہیں ڈالوں گا یا روڈ پہ نہیں ڈالوں گا یا اپنا جو گھر کا مکان کا جو ملبہ ہے وہ روڈ پہ نہیں بکھیروں گا سبزی والا خود نیت میں روڈ پہ ہو کر تکلیف کا سبب نہیں بنا سر آج ایسی جگہ پہ جو آنے جانے والوں کو راستہ ہے عام راستہ ہے پریشانی ہو رہی ہے تو ہر ایک اپنے نیت کرے اور کوشش کرے خیر اناسیمین اللہ, اللہ اکبر اللہ مسلم اکبر اس بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جی کہ جو مسلمان کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں تکلیف ان کی ذات سے دوسروں کو پہنچتی ہے یا وہ تکلیف پہنچاتے ہیں ایک عبرت والی ایک روایت ہے جی کہ ہو سکتا اللہ ہے کال لے لوں اگر آپ کی جا رہا تو جی کال دے جائے گا میں یار محمد اختاری ڈہرا بلوچستان سے اس میں اسلامک بات چل رہی تھی راستے کے حکم میں اکثر لوگ گٹخا وغیرہ ہیں جو راستے میں پہنچ دیتے ہیں تو کپڑے وغیرہ کسی کی دیوار پہ پھینک دیتے ہیں یہ پینک پھینکنا کیسا پھین کیسا تو یقیناً پھینکنا تو منع ہے نا ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ گٹکا کھا کر پھینکیں گے تو کسی کے کپڑے خراب ہو گئے کسی کی دیوار خراب ہوگی اچھا انہوں نے اس سوال کے ذریعے ایک اور جیت ثابت بیان کر دی کہ وہ گٹکے کی پیک جو ہے کسی کی دیوار پر ڈال دیتے ہیں بالکل اچھا کاریگر ہے تو کارخانوں میں فیکٹریوں میں دکانوں میں اس طرح جو ہے معاملات کرتے ہیں کی دیواریں خراب کر دیتے ہیں واشروم راستے خراب کر دیتے ہیں کے حال وہاں سے گزرنے میں جو ہے وہ اپنے آپ کو محسوس کرے کہ میں شاید منہ پہ اسے رومال رکھنا پڑے تو یہ جو انداز ہے یہ یقیناً راستہ آپ دیکھیے سلیٹ کی, کی سیڑھی ہوئی تو راستہ ہے نا وہاں پہ جب آپ نے پان تھوکا یا کوئی گندگی تھوکی تو آنے جانے والوں کو تکلیف تو آتا جاتا کون ہے سوچنے کی بات یہ ہے وہی رہنے والے آنے جا رہے ہیں پھینکنے بھی گندگی کرنے والا یا کچرا حضرت کا ہی تو گزر ہے جیسے اپنے راستے کو خود ہی خراب خود ہی خراب ذہن ایسا بن گیا ہے سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے بالکل بالکل مطلب بالکل عجیب سی ایک نشا کچھ کچرا پھینکیں گے یہاں گاڑی کڑی کرنا من ہے وہی گاڑی ہوگی نو پارکنگ ہماری پارکنگ تو یہی ہے سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا شکایت کی اس نے کہا حضور اہل شام کا ایک لشکر جو ہے میرے کھیت سے گزرا ہے میں نے کھیت کاشت کیا تھا Allah Allah وہاں سے وہ لشکر گزرا تو میرا کھیت خراب ہوا اللہ شکایت کی آپ نے اس بندے کو دس ہزار درہم دیے اللہ اللہ کی ہمارے لشکر کی وجہ سے آپ کا کھیت خراب ہوا اللہ اللہ اس کے تحت امیر اہل سنت دامدور قاتم لالیا نے جو مدنی پھون دیے آپ نے فرمایا کہ اس پر وہ لوگ غور کرے کہ جو کسی کے دیوار پر اس طرح پیک پھینکتے ہیں یا سائل سائل لگا کے دے دے پوسٹر دے لگاتے ہیں اچھا اسی طرح اور بھی بہت سارے انداز ہوتے ہیں اسٹیکر کسی کی گاڑی ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں میں بات کر رہا تھا آج کل تو کیڑے ٹوک کر جو ہے وہ پینا لگایا جاتا ہے پینافریس لگا دیے جاتے تو دیواروں کو خراب کیا جاتا ہے آپ کی ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کو ڈرنا چاہیے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے اللہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے حضرت سیون یزید شجرا رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے <سلام> ہیں جن میں بکتی اونٹوں جیسے ساپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں <سلام> اہل جہنم جب اذام میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کہ کناروں سے باہر نکلو <سلام> وہ جو ہی باہر نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہوٹوں اور چہرے سے پکر لیں گے اور ان کی کھار تک اتار لیں گے <سلام> وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے پھر ان پر مسلط کر دی جائے گی وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوس سب جھڑ جائے گا آفرم. صرف ہڈیاں رہ جائیں گی پورا اس وقت پکار پڑے گی اے فلا کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے وہ کہے گا ہاں تو کہا جائے گا یہ اس تکلیف کا بدلہ ہے جو تُو مومنوں کو دیا کرتا تھا تو تو جو تم مومنوں کو تکلیف دیتا تھا اس کا یہ بدلہ ہے محب. کہ تجھ پر ایسی خارش مسلط کر دی گئی اس سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو جو تکلیف پہنچتی ہے چاہے وہ راستے کے ذریعے پہنچے چاہے ہماری زبان کے ذریعے پہنچے چاہے ہمارے ہاتھوں کے ذریعے محب. پہنچے چاہے ہمارے کسی بھی عمل کے ذریعے کسی کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو سزا دیکھیے قیامت کے دن کتنی زیادہ سکتے ہے بالکل اللہ صحیح. تعالیٰ ہم سب کو کی آگ سے جہنم کے عذاب سے آمین آمین آمین دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں راستوں سے تکلیف دہ چیز دور کرنے پر اور ہم یہاں ساتھ میں یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ کیا کیا چیز تکلیف کا باعث بن سکتی ہے ان چیزوں کو بھی ہم دور کرنے کا اپنی ذات سے ایک سبب بنے کہ تاکہ لوگ راحت پائیں اور لوگوں کے در اندر ایک ایسا ذہن پیدا ہو کہ دیکھیں اس فرد نے راستے سے تکلیف کو تکلیف دہ چھ کو ہٹایا ہے چیز کو ہٹایا ہے تو مجھے بھی کرنا ہے تو اپنے عمل سے لوگوں کو اس ذہن کی طرف اس طرف مائل کرنا ہے کہ ہمیں لوگوں کے لیے راحت کا سبب بننا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم کچرا جو ہے کچرا دان میں ڈالیں ڈسٹبن میں ڈالیں جو کچرے کا مقام ہے وہاں ڈالیں جب بساؤ اوقات کچرے کے لیے ڈسٹبن لگا ہوتا ہے مگر پھر بھی بندہ ڈسٹبن میں نہیں ڈالتا نظام بنا ہوتا ہے فلیٹوں میں پلازوں میں کالونیوں میں کہ کچرا اٹھانے کا نظام ہوتا ہے مگر پھر بھی بازوں کی عادت ہوتی ہے کچرا اس کچرے کے مقام تک نہیں پہنچاتے بلکہ گلی میں ڈال دیتے ہیں اوپر سے دیتے ہیں اور اس طرح اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی یہ تجربہ ہوا کہ میں آ رہا تھا بارش کے ریندے اب میں ایک جگہ سے گزرا آگے جو ہے سکوٹر والے صاحب جا رہے تھے انہوں نے پیچھے منہ کر کے جو ہے پان کی پیک ماری اور وہ سارا پان کی پیک سے میرے کپڑے لال ہو گئے اب میں پریشان کہ میں گھر جاؤں کہ واپس فیلانے مدینہ جاؤں کیا کروں بہرحال فیلانہ مدینہ ہی آنا تھا یہاں آگے کپڑے پہ پانی وغیرہ لگا کر جتنا صاف کر سکتے تھے کرے اسی طرح اتفاق یہ ہوا کہ ایک سکوٹر والے صاحب اور آگے سے گزرے جن کا پیچھے کا مڈ گارڈ نہیں تھا اور وہ کیچڑ جو اچلا اسپیڈ میں گئے تو کیچڑ پیچھے سے اچھل کر میرے کپڑوں پر آیا اور جو کپڑے اب وہ لال کے ساتھ کالے بھی ہو گئے تو اب اس وقت دل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ یار یہ کیا ہے یعنی انسان کسی کے لیے اس طرح تکلیف کا سامان کیوں کر رہا اچھا ہو سکتا ان کو نہیں پتا ہو کہ میری ان کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی ہے مگر مجھے اس بات کا احساس تو ہونا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں آگے پیچھے دیکھو تو صحیح کہ جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بن رہا کچرا پھینکنے والے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بن رہا راستے میں جو گاڑی چلا رہے ہیں, راستے میں گاڑی چلانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آنے جانے والوں کے لیے تکلیف کا سبب بن رہا ہوتا ہے جو راستے میں گاڑی چلانے کے قوانین ان کو توڑ کر بندہ یوں کٹے مار رہا ہوتا ہے کبھی اس کے سامنے جا رہا ہوتا کبھی اس کے سامنے جا رہا ہوتا ہے پیچھے والا پریشان ہوتا ہے چاہے بسا اوقات سینسیٹیو ذہن کا جو آدمی ہوتا ہے وہ اس طرح کے انداز سے ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ گاڑی چلاؤں کیسے یہ خود بھی مرے گا اور مجھے بھی لے ڈوبے گا میرا بھی نقصان کرے گا تو اس طرح بھی ہمیں لوگوں کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے اچھا یہاں پر چند چیزیں ایسی بیان کر دی جائیں کہ جس پہ ہم لوگوں کے لیے تکلیف دور کرنے کا سبب بن سکتے جیسے کیلے کے چھلکی نہیں نے بھی کچھ مثالیں بیان کی ہے ڈبا اگر آپ نے جوس پیا ہے تو وہ نہیں پھینکنا راستے میں پتھر دیکھا تو وہ ہٹا دینا کوئی شاخ دیکھی تو وہ ہٹا دینا کاٹے دار چیز دیکھی تو وہ ہٹا دینا کچھ اور مثالیں ایسی بن سکتی ہوں کہ جو ہمارے اس معاشرے کے افراد کے لیے فائدہ مند ہو اور وہ ہمارے لیے ثواب کا باعث ہو کیونکہ حدیث پاک میں حضرت سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ایمان کے ساٹھ یا ستر سے زائد شاخیں ان میں سب سے بلند شاخ لا اللہ کہنا ہے اور سب سے نیچلی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یعنی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کی شاخ ہے جی غلام الدین بھائی کوئی مثال اس تکلیف دہ چیز کے ہٹانے کے حوالے سے مثالیں تو ماشاءاللہ پورے سلسلے میں بیان ہوئی ہم ہیں, ہم ہیں یہی ملتی جلتی چیزیں ہیں دیکھیے یہ اسلامی تعلیمات ہیں نا ہم کہتے ہیں کہ وہاں بڑی اصولوں کی پابندی ہے وہاں بڑی صفائی, صفائی یہ کس نے اور اصول دینے والی شریعت ہے اصول بنانے والا ہمارا اسلام ہے یہ ساری اسلامی تعلیمات ہیں اور سرکار کی عدی سے ان نزافت نصف الایمان ایمان کیا بات صفائی یہ آدھا ایمان ہے تو ہمیں اس ایمان کو حاصل کرنا چاہیے عموماً جو دیکھا جاتا ہے عموماً آپ نے بھی کچھ تجربات بیان کیے سائلین نے بھی کچھ تجربات بیان کیے ایک تو میں یہی عرض کروں گا کہ جو پان گڑکا کھانے والے نا ان کو پہلا مشورہ تو یہ کہ یہ چھوڑ دیں وہ پان گڈ کا کھانے والے ایسے ایسے مریض ہیں کینسر کے اور اس سے موضی امراض لاحق ہو رہے ہیں تو یہ چھوڑ دیں کیونکہ یہ بہت زیادہ تکلیف کا سبب بنتے ہیں ایک مختدی جو پان چالیا پان گٹکا کھانے والا اور کثرت سے اس کے لال لال منہ دیکھ کر پھر مسجد میں آنے کے آداب وغیرہ کے حوالے سے پھر گفتگو کرنے کے حوالے سے ایسا شخص جو ہے معزز نہیں سمجھا جاتا دوسرا یہ جو گاڑی چلانے والے ہوتے ہیں آپ کی بات سے میں نے یہ میرے ذہن میں بھی تھا آپ نے مزید اس کو واضح کر دیا کہ جو موٹر بائک چلانے والے ہیں موٹر سائیکل چلانے والے ہیں اپنی گاڑی کا پیچھے مرگاڑ لگوائے اور مرگاڑ کے ساتھ نیچے جو ایک وائپرس آتا ہے کہ جو پانی کی چیزوں کو روکتا ہے थी थी تو لازمی اس کو لگوائیں تاکہ لوگوں کو پیچھے تکلیف پیچھے آپ جا رہے ہوتے ہیں پیچھے سے وہ سار آپ پیچھے موٹر سائیکل والے کے ساتھ بھی ہوتا جی کار والوں کو ساتھ میں یہ مشورہ بھی اپنی گاڑی والوں کو جانا چاہیے جی اپنے گاڑی آہستہ چلائیں اور ادھر ادھر دیکھ کر کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے تو خدا را یہ دو چار کام اس کے علاوہ راشد بھائی ہمارے انشاء بیان کریں گے تو ان پر عمل ہونا چاہیے ایک کال دیجیے گا پھر آگے بڑھتے ہیں ان السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ سجل محسن بھائی آپ کا سلسلہ حسن اسلام دیکھنے کی صہادت حاصل کر رہا ہوں راشد بھائی غلام محدودین بھائی کے مدنِ پھول مخابا ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ آپ اتنے پیارے پیارے مدنی پھول بیان فرما رہے ہیں سننے میں بہت اچھے لگتے ہیں لیکن یہ ارشاد فرمائیے کہ جب عملی زندگی ہوتی ہے اور کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں راستے کے حقوق کی رعایت کرنی ہوتی ہے تو اس وقت عمل کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے اس وقت کیا کریں تو اس بارے میں براہ کرم ارشاد فرمائیے منزل یہی کٹھن ہے مہروز بھائی قوموں کی زندگی میں کہ جب سر پہ پڑتی ہے تب ہی تو عمل کریں گے نا تو مہروز بھائی نے ہمیں کال کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں کہ دیکھیں سننا آسان ہے محسن بھائی بولنا آسان ہے جب سر پہ پڑے تو اس وقت عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے حقیقت ہے جب میرے کپڑوں پہ چھینٹے آئے نا تو حقیقت میں غصہ تو آیا فطرتاً اب اس وقت یہ تھا کہ میں اس کو کچھ بولوں اسے روکوں مگر پھر ذہن میں آیا کیا جیسے میں کچھ بولوں گا غصے میں کوئی بات منہ سے نکل جائے گی اگر میری طرف سے اس کی تعدی ہو گئی تو کل قیامت میں نہ پکڑا جاؤں تو میں نے پھر اس کو اس سے کوئی بات ہی نہیں کی وہ آگے چلا گیا تو یہی منزل کٹین ہے کہ اس وقت جب ایسا معاملہ ہو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے تو فضیلت تو اسی وقت ہے نا تو اس کو آپ ہٹا دیجئے اچھا اسی طرح ایک توجہ دے رہا گا آپ نے کہا کہ کچھ ہم ایسی چیزیں بیان کریں کہ جس سے لوگ تکلیف سے بچ سکیں ٹھیک یعنی ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے کہ روڈ پر کچھ جمپ وغیرہ بنائے جاتے ہیں صحیح. وہ ہماری سہولت کے لیے ہوتے ہیں تاکہ آبادی کے قریب عموماً یہ چیزیں ہوتی ہیں فیٹ کم رہے فیٹ تھوڑی کم رہے لیکن عام طور پر گلیوں میں تھوڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر ایک اپنے گھر کے آگے جو بنا دیتا ہے हुँ. یہ نقصان دہ ہوتا ہے بعدوں کا ہوتا ہے کہ بیچ گلی کے اندر بیریئر لگاتے ہیں بندہ آدھی گلی میں آنے کے بعد واپس مڑتا ہو یہ کتنے تکلیف کا باعث ہے اس کے لیے اچھا اسی طرح محسن بھائی جیسے خاص طور پر وغیرہ میں یہ مسئلہ زیادہ درپیش ہوتا ہے جس طرح سوال بھی کیا گیا تھا. کہ گھر کے خاصوں پر جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں ان کی طرف سے یا بچوں کی طرف سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ باہر اس طرح دور سے یا کمرے سے پھینکتے ان کو نہیں اندازہ ہوتا کہ باہر کون ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ کر لیا جائے اگر چھوٹی موٹی کوئی چیز ہے یا اس طرح ہونا تو یہ چاہیے کہ گھر میں نہ ڈال دیں لیکن اگر کوئی ایسی چیز آپ کو باہر پھینکنی بھی ہے یا ڈالنی ہے کوئی ایسا ہو جاتا بازوکات کی دیکھ لیں کم کم از کم دیکھ لیا ہے نا دیکھیں اوپر اس کو روڈ پر ڈالنا روڈ کچرا دان تو نہیں ہے نا ہاں کے لیے اس سے تو بچنا چاہیے امیر سنت نے تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ جب اگر آپ اپنے فلیٹ پر اپنے گھر کے بار اوپر منزل پر کپڑے اگر لٹکاتے ہیں دھونے کے بعد تو ایسی جگہ لٹکائیے کہ جہاں پر آنے جانے والوں کے اوپر پانی کے قطرے نہ گرے جی اس سے بھی بچنے کا امیر سنت نے اشاعت فرمایا ہے آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھی توجہ دِلیہ غلام محدود بھائی نے بھی بیٹھے بہترین مدنی پھول دیے الحبیب صلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم